ہم جس, جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یا ہم نے جس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں یقیناً اس کا وجود اسی طرح سے ختم ہو جائے گا جس طرح ہمارے وجود سے پہلے ہماری ذات کا کوئی وجود نہیں تھا جس طرح یہ دنیا پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے اسے وجود بخشا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کو معدوم اور ختم ہو جانا ہے ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف رب العالمین کی ہے ہمیں دنیا کے تعلق سے ہمیں اپنی حقیقت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تب سے لے کر جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری پیغام نازل کرنے تک رب العالمین نے انسانوں کو اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے بے شمار امبیا اور رسول کو بھیجا کی ذات صرف رب کی ہے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہوں گی فنا ہوں گی لیکن ہماری بدقسمتی اور انسانوں کی بدنصیبی نصیبی کہی ہے کہ وہ سبق جو ہزاروں سالوں میں رب العالمین نے ہمیں دیا تھا آج پھر سے ہم اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ڈرانے والا ایک سمجھانے والا ایک اللہ کے پیغام کو یاد کرانے والا آئے آج ہماری غفلت کا وہی نتیجہ ہے جو نتیجہ یا جو عالم آج سے چودہ سو سال پہلے مکے کے اندر کفار مکہ کی تھی آج ہم بھی رب العالمین سے اسی طرح سے غافل ہیں جس طرح کی غفلت اہل مکہ اور ان کے قرب و جوار کے لوگوں نے کی تھی یقیناً ہمیں اس کے اسباب اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وقت قریب نہیں آیا کیا اب بھی تمہارے لیے مناسب وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ اللہ کی باتوں کو رب کی آیات کو سنو اور پھر سن کر تمہارے دل رب کے خوف سے رب کے ڈر سے دل لرس جائے اور پھر یہ احساس اور شعور ہو کہ نہیں ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف آخرت کے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے دنیا کے مقصد کے لیے نہیں ولا یقن اکلین اوت ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو اللہ رب العالمین نے نصیحت بھیجی کتاب عطا کیا امبیا اور رسول بھیجے فطال الامد جب انبیاء کے آنے کے بعد پیغام اور نصیحت واض تذکیر کا زمانہ لمبا ہو گیا فقصت قلوبهم دل سخت ہو گئے اور ایسے سخت کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پتھر بھی پتھر بھی رب کے کلام کو اگر سنیں اس پر رب کے کلام کی تلاوت کی جائے تو خوف الہی سے وہ لڑس جائے پھٹ پڑے گر جائے لیکن انسان اتنا سخت دل ہو گیا اتنا سخت دل کہ رب کی آیات پڑی گئی سنائی گئی لیکن ہم نے اپنے کانوں کو ویسے ہی بند رکھا جس طرح سے ایک مکی بیٹھتی ہے اور ہم اڑا دیتے ہیں اس لیے کہ جو آیات پڑی گئی جو نصیحتیں ہم نے سنی جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ ان باتوں نے دل میں جگہ نہیں بنائی اور جب تک بات دل پر اثر نہیں کرتی تب تک بات بنتی ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ اس ٹکڑے کے بارے میں اس چھوٹی سی چیز کے بارے میں جو انسان کے جسم کے اندر ہے علا و انجم خبردار رہو جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اگر صحیح رہا تمہارے جسم کا ایک ایک پارٹ اس کی صحت کے اوپر موقوف ہے وہ صحیح پورا جسم صحیح فصد جیسا تو کلو اگر وہ خراب ہو گیا اس میں فسخ و فجور آ گیا خرابی بیماری آ گئی جسم کوئی بھی جتنا بھی صحت مند ہو کوئی فائدہ نہیں دے گا جسم کی صحت مندی بیمار دل کو صحت نہیں بچ سکتی جسم کی صحت مندی مردہ دلوں کو بیدار نہیں کر سکتی جبکہ اگر ایک دل بیدار ہو تو کمزور جسم میں بھی ایمان کی قوت موجود رہتی اور دل اگر بیدار ہو تو بستر پر پڑا شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی اور رب کے لیے مسجد جانے کی تمنا کرتا ہے جبکہ اگر دل مردہ ہو جائے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی یا مسجد کے نیچے بیٹھ کر بھی اور رب کے بلاوے پر بھی انسان رب کے پاس نہیں جا سکتا تمام کام دل کا ہے اور دل کی نرمی یا دل اللہ رب العالمین کے لیے تب تک نرم نہیں ہوگا جب تک کے دل کو اللہ رب العالمین کے نرم کلام کے ذریعے نرم نہیں کیا گیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نزر احسن الحدیث کہ سب سے بہترین اور پیاری بات جو ہو سکتی تھی اللہ نے اس کو نازل کیا آیتیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ پورے قرآن میں ایک ہی جیسی باتیں بیان کی گئی ایسا لگتا ہے پورا قرآن توحید کے بیان میں نازل ہوا ایسا لگتا ہے پورا قرآن صرف شرک کر رد میں نازل ہوا آیتیں ایک جیسی ہیں پیغام ایک جیسا ہے تخشعل جلود الدین رب ان لوگوں کا دل لڑک اٹھتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں اور اللہ سے ڈر رکھتے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس سخت دل کی نرمی کے لیے اپنا نرم کلام نازل کیا اب دل کے لیے دو آپشن ہیں یا تو دنیا میں رب کے نرم کلام کے ذریعے دل کو نرم کیا جائے یا پھر آخرت میں سخت آگ کے ذریعے اس دل کو اللہ رب العالمین نرم کریں گے اور وہ آگ کہ اگر دنیا کی سب سے گرم آگ میں سب سے گرم آگ انسان ہاتھ ڈالے یا قریب ہو تو قریب ہونے کی بنیاد پر جلس جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں سکسٹی نائنس نائن انہتر زیادہ ہوگی فما لوگ گنا پر گناہ کیوں کرتے ہیں دنیا کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے دس سیکنڈ کے لیے دنیا کی آگ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے پھر کیا ایسا شخص جو دنیا میں دنیا کی آگ پر دس سیکنڈ کے لیے صبر نہیں کر سکتا آخر اپنے آپ پہ صبر کر سکتا ہے پھر ایسے شخص کو دنیا میں اپنے آپ کو رائے ہدایت پر لگانا چاہیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ امتحان کی جگہ بنایا ہے امتحان کے لیے آخری جو چیز بنائی ہے علامت کے طور پر وہ موت بنائی ہے کلبل فتنہ ہر ایک آدمی مرے گا ہر کسی کو ختم ہونا ہے جس کو جان ہے اس کو بے جان ہونا ہے سوائے رب ذات کے ون اب لو کمبر خریف <فِتْنَة> ہم شر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں خیر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں مال دے کر بھی آزماتے ہیں مال چین کر بھی آزماتے ہیں صحت دے کر بھی آزماتے ہیں اور بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں اور کسی کو نیکی کی اور ہدایت کی توفیق دے کر بھی آزماتے ہیں اور کسی سے چین کر بھی آزماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کرتوس سے خود نصیحت حاصل کرتا ہے کبھی دوسرے کے کرتوس سے نصیحت حاصل کرتا ہے کبھی دوسرے اس کے لیے عبرت کا سامان بنتے ہیں کبھی وہ خود دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے وَالْخَيْرِ <فِتنَة> اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں ہمیں آزمائش کا سامان اور آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے رب العالمین نے کہا کلو نقصن رائے قطل مؤت و ان نما جس کو جان ہے اس کو ختم ہونا ہے قیامت کے دن آؤ گے اگر کسی نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا ذرہ برابر اگر کسی نے صرف رب کے اوپر سچا ایمان لایا ہوگا صدق دل سے کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کو موقع اتنا نہیں مل سکا ہوگا کہ نماز پڑھے اس کی موت ہو گئی اللہ رب العالمین اس کے کلمے کو ضائع نہیں کرے گا ایک شخص کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اس کے گناہوں کا رجسٹر کھولا جائے گا مسد احمد کی حدیث ہے ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک اس کی نگاہ کام کرے گی اتنا چوڑا ہوگا جتنی دور تک اس کی نگاہ کام کرے گی اور ویسا 99 رجسٹر اس کے گناؤں سے بڑا ہوگا خوف کھائے گا بندہ اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کوئی نیکی بھی کی ہے کہے گا کہ نہیں ہے رب مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آج میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا اور اللہ کبھی نہیں ظلم کرتے اللہ کہیں گے کہ ہاں تمہاری ایک نیکی ہے میرے پاس فرشتے کو کہیں گے کہ وہ بتا کا وہ ٹکڑا نکالو کاغذ کا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا جس کو اس نے سچے دل سے پڑھا تھا بندہ کہے گا اے اللہ کیوں ہمارا مزاق کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ننانوے رجسٹر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین کہیں گے رکھو اس کو ننانوے رجسٹر اتنا بڑا جتنی دور تک نگاہ کام کرے گی ایک پلے میں ایک چھوٹا ٹکڑا جس پر کلمہ شہادت اور کلمہ توحید لکھا ہوگا ایک پلے میں وہ چھوٹے سے ٹکڑے والا پلّا جک جائے گا یا اٹھ جائے گا کیونکہ رب کی توحید کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین قیامہ ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی دنیا میں ہم کو اجر نہیں چاہیے بہت چھوٹے مقصد والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تراش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی زندگی پر بہتری کی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے میں اس کو ایسا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ہم نے نیکی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی ہماری نیکی کا عظیم مقصد ہے اور عظیم لوگوں کے دلوں میں عظیم لوگوں کے ذہنوں میں یہ عظیم مقصد پنپتا ہے بڑھتا ہے جو عظیم ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیکیوں کا بدلا اللہ رب العالمین آخرت میں دے اور جب بندے کا یہ مقصد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر بڑھاتا ہے نیکیوں کو اور ایک کے بدلے سات سو یا اس سے ہی بڑھا کر دیتا ہے تو میرے بھائیو ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہم نے جو بھی نہیں کیا ہے اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب دینا ہے اور اللہ رب العالمین اچھائیوں کا بدلہ دے گا بڑا کر کے برائیوں کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنا ہم نے کیا ہے لیکن ہم سب کو جانا ہے اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تو پھر ہم یہ جان لیں کہ وہ چیز جس کے ذریعے ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے جس کو اللہ رب العالمین نے لفظ موت سے تعبیر کیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو رب نے کہا کہ فاساوت کو مصیبت الموت کہ انسان خوشحالی میں ہوتا ہے اپنے بچوں کے درمیان میں ہوتا ہے دنیا کے ہوتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے آرام دہ بستر پہ ہوتا ہے ذہن میں کتنے ارادے کی ہوتا ہے کہاں کہاں گھومنے کا سوچتا ہے تا فا صحابت کو مصیبت الموت اچانک ایک وقت آتا ہے ایک لمحہ آتا ہے کہ جب اسے اپنے بچوں سے جدائی اختیار کرنی ہوتی ہے کیا بچوں سے جدائی مصیبت نہیں ہے کیا کوئی شخص ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہو یہ اس کے لیے مصیبت کا پہلو نہیں ہے کوئی شخص جس کو یقین ہو جائے کہ اب جب وہ اس گھر کو چھوڑے گا پھر کبھی وہ لوٹ کر اس گھر کی طرف نہیں آئے گا کیا ایسے شخص کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی کیا اسے خیال نہیں آئے گا کہ ہم اس کے بعد اس بھری پوری بارونق دنیا میں نہیں آئیں گے واپس ہم اپنے رشتہ داروں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے ہم اپنے بچوں کو دوبارہ گلے نہیں لگا پائیں گے وہ چیز جو انسانوں کو اتنی چیزوں سے جدا کرتی ہے اس کا سننا اس کا آنا انسانوں کے لیے مصیبت کی بات نہیں ہے تو کیا وہ خوشی کی بات ہوگی کیا وہ انسانوں کے لیے آفت اور تکلیف کا بات نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ایک مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء کہ ہمیں یہ سن کر کہ موت آئے گی خوشی کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے بہت ہو چکا ہم نے اپنے رب کو اپنے رب سے جدائی اختیار کی ہوئی ہے جب بات موت کی آئے گی تو احساس خوشی کا ہونا چاہیے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اور اپنے اس رب سے ملاقات کریں گے جس رب نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی تھی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء پھر اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے فرشتے کو بیچتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اب شروع بل اس نے مجھ سے خوشی کا اظہار کیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے جاؤ اس کو مرنے سے پہلے بتا دو ہم نے اس کو جنت دی ہے اگر انسان اس وقت کہہ سکتا بول سکتا تو اپنی خوشی کا احساس بیان کرتا کہ جب فرشتے مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں بشارت دے رہے ہوتے کہ اللہ نے تمہاری اس محبت کی وجہ سے تم سے محبت کی اور جنت میں داخل کیا مومن وہ ہے جو موت کا نام سن کر خوف نہیں کھاتا موت کا نام سن کر آگے بڑھتا ہے کہ ہم اور عبادتیں کریں ہم رب کے اور قریب ہو جائیں رب سے اس حالت میں ملے کہ رب ہم سے راضی ہو اور رب ہمیں جنت دے اس عمل کے بدلے میرے بھائی وہ موت ایک مصیبت ہے اور اس کی مصیبت کی سختی کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان دنیا چھوڑا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیں ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے ہم اس بیماری کے خاتمے کے لیے اور مصیبت سے بچنے کے لیے اس لیے تاکہ وہ بیماری ہماری موت کا سبب نہ بن جائے ہم ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا تمام مال خرچ کرتے ہیں قرض اٹھاتے ہیں بھائیوں کو کہتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں موت جس سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی کی تمام توانائی تمام دولت سرد کر دیتے ہیں لیکن ربنے کا انل متی تفی المین تَفِ <مِن> کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو ڈاکٹروں کا سہارا لے رہے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو تو ان آئے گی کہاں جاؤ گے بھاگ کر آئے گی سمت سورت دکھ نہیں لال ہی رب سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے جہاں بھی رہو گے تمہاری موت تم کو وہاں پر آ کر پائے گی تم موت سے بات کر کہاں جاؤ گے پھر بھی ہماری غفلت اتنی ہے کہ ہم موت سے بھاگ بھی نہیں رہے بلکہ موت کا احساس دل سے اس طرح سے ختم ہو چکا ہے جیسے موت ایک جھوٹی بات ایک ہو ایک افسانہ ہو کہانی سنانے والے نے کہانی سنا دی کہانی تھوڑی ڈرؤنی تھی یا ہم نے کوئی خواب دیکھا کوئی ڈراؤنا سا خواب تھا اٹھے صبح اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے پھر ایسے ہی بھول گئے جیسے ایک خواب تھا اس کی کوئی حقیقت حقیقت نہیں تھی نہیں تکونو تکون الموت جیسے بھی رہو غفلت کی حالت میں رہو قربت کی حالت میں رہو اللہ سے قریب رہو یا اللہ سے دور رہو گھر میں رہو بازار میں رہو موت آنی ہے بچ کر کہا جاؤ گے جدائی ہونی ہے دنیا کو چھوڑنا ہے پھر کیوں رب العالمین سے یہ دوری اور غفلت ہے میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عا کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے موت کی سختی ایسی تھی کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنی پیشانی پر مسا کرتے پانی ڈالتے کیونکہ موت کی سختی کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینے آ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے ہوتے کہ لا اللہ ان نل سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کی سختی بہت سخت ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہا کتنی مصیبت کی بات ہے کیا ہمارے وہ والد جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے پیارا محبوب بندہ بنایا آج موت کی اتنی سختی برداشت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں اب اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی اب اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی سختی نہیں آئے گی یہ آخری سختی ہے جو میں جھیل رہا ہوں برداشت کر رہا ہوں وہ نبی جنہوں نے پوری زندگی رب کی عبادت میں گزاری نمازیں پڑھتے تھے رات میں تو آپ کے قدم پھول جایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ اپنے نسب پہ رحم کیجئے کہ اللہ نے آیت نازل کی کہ رات کے کچھ حصے میں آپ عبادت کیجئے ضروری نہیں ہے پوری رات نماز پڑھیے وہ نبی جنہوں نے دشمن کو تب تب جواب دیا جب جب دشمنوں نے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی وہ نبی کہ جب سنا کہ مدینے پر کافروں نے حملہ کیا اکیلے جا کر دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا وہ نبی کہ جب کبھی کوئی جہاد کا معاملہ ہو کوئی صدقے کا معاملہ ہو عبادت کا معاملہ ہو احتیاط کا معاملہ ہو ہر میدان میں آگے رہتے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے موت کی اتنی سختی دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کا کہ میں نے جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی سختی دیکھی ہے مجھے اس کے بعد سے کسی اور کے موت کے سختی کے بارے میں یہ نہیں لگتا کہ وہ کتنا سخت ہوگا وہ سخت لمحہ جب ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا موجود ہے لیکن اسے گلے سے نہیں لگا سکتا میرا بھی سر موجود ہے لیکن اب یہ میری ملکیت میں نہیں رہا میری بیوی موجود ہے لیکن اب میں اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا مال میں نے کمایا ہے زندگی میں نے گوائی ہے مال کے پیچھے لیکن وہ مال مجھے موت کی شدت سے نہیں بچا پا رہا ہے میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا میں چاہ کر بھی کسی کو پیار نہیں کر سکتا میں چاہ کر بھی پوری دولت ختم کر کے بھی تمام ڈاکٹروں کو بلا کر بھی اس سختی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس آدمی کی مصیبت کا کیا آلم ہوگا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اگر بندے نے نیک کیا کیے تو خوش ہوتا ہے کہ اس سختی کے بعد رب نے آسانیاں رکھی اور اگر زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزری ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کتنی خامیاں ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بعض علماء اس کو شیخ ذمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی بشاس تھی صحت مند تھی سب گھر میں خوش تھے کچن میں کھانا بنا رہی تھی کا اچانک اس کو طبیعت کی خرابی کا احساس ہوا اور اچانک اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے بند ہو گئے کسی طرح سے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے کچن سے نکلی شور کو اشارے سے بلایا سب لوگ بھاگ کر آئے کیا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گئی اشارے سے بتایا اور شور کو کہا نہیں صرف بیٹھو شور کو گلے سے لگایا بیٹے کو گلے سے لگایا سب بچے کو چوما اپنے گھر کو دیکھا اس کے بعد شوہر کے شوہر کے گردن میں یا پھر شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور سر رکھ کے جب بوسہ دیا تو پھر اس کے بعد سر نہیں اٹھا سکی انسان حشاش بچاس ہے صحت مند ہے لیکن رب کا پیغام رب کا وقت بول کر اور بتا کر نہیں آتا امام حسن وسی رحم اللہ درس دے رہے تھے سمجھا رہے تھے بوڑھوں کو مخاطب کیا کہا کہ کھیتی کب کاٹی جاتی ہے فصل کو کب کاٹا جاتا ہے کہا جب پک کر تیار ہو جائے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہا جانتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی فصل کی سر و شادابی کا عالم ہوتا ہے ابھی پکنے کا زمانہ قریب ہوتا ہے کہ اچانک رب کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے اور قبل اس کے کہ وہ مکمل طور سے پک کر تیار ہو سکے اس کو ختم کر دیتی ہے تو اگر ہم میں کوئی شخص بوڑھے ہو گئے ہیں, یقیناً ان کی موت کا وقت قریب ہے زیادہ لیکن اللہ کا آزاب فصل کے پکنے سے پہلے بھی آتا ہے اللہ کا عذاب یہ اللہ کی موت رب کی اجل بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں دیکھتی اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتی صحت مند اور بیماروں میں فرق نہیں کرتی نہ رب کی موت یہ دیکھتی ہے کہ کس کی کس کو کتنی حاجت ہے وہ آتی ہے اور بغیر بتائے لے جاتی ہے بغیر شور کیا آتی ہے لیکن جب جاتی ہے تو ایک شور مچا کر جاتی ہے یقیناً اگر ہم ایسے عذاب سے جس کا آنا یقینی ہے غافل ہیں تو ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی غفلت میں ہیں کہ ہم نے ایک حقیقت کو جو حقیقت ہماری زندگی میں ہر روز ہو رہی ہے روز ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم اس سے اگر غافل ہیں تو دوسرے حقائق ہم سے کتنے اوجھل ہوں گے کتنے دور ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی موت کا وقت جب قریب آیا اپنے بیٹے کو بھیجا کے جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لینا کہ میری خواہش ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی دفن ہوں غور کیجئے وہ صحابہ صحبت نصیب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ساتھ میں زندگی گزاری مرنے کے بعد آپ کی سنت کی صحبت میں ہمیشہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جب اپنی موت کا وقت آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں موت کے بعد بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے <تصفح> کہتے ہیں جاؤ اجازت لینا اور مت کہنا کہ امیر المین نے کہا. کہنا عمر ابن الخطاب نے کہا کیونکہ اب میں امیر المینین نہیں رہا میری موت کا وقت آ چکا ہے آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اجازت لی حضرت عائشہ رضی اللہ شاہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے یہ چاہا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن لیکن نہیں آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دوں گی کہا ٹھیک ہے جب انتقال کر جائیں انہیں یہاں دفن کر دینا انتقال سے پہلے پھر کہا کہ بیٹا جا کر مجھے فوراً دفن نہیں کرنا ایک مرتبہ پھر سے اجازت لینا اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا اجازت دی گئی اور آپ کو مرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ساتھ میں دفن کیا گیا جانتے ہیں جب موت کا وقت ان کا قریب ہوا موت کی شدت جب آئی تو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں باپ یا تمہاری ماں کے لیے خرابی ہو اگر تو اس وقت اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو کون سا وقت ہے جس میں تو اپنی مغفرت کروا سکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خرابی ہو کہ ابھی ہم صحت مند ہے وقت ہے ہمارے پاس مولت ہے فرصت ہے اگر ہم نے اس وقت کو استعمال کر کے اپنی مفیت نہیں کروائی تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا عمر رضی اللہ عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی جو امیر المؤمنین تھے نبی کے ساتھ دفن ہو رہے ہیں مرنے سے پہلے اپنی اپنے اوپر اور اپنے ماں کے اوپر بد کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اگر تم نے اس وقت میں اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اور کون سا وقت تمہیں نصیب ہوگا جبکہ ابھی تمہاری موت نہیں آئی ہے اور ہم کہتے ہیں ابھی ہماری بیماری بھی نہیں آئی ہے آسار بھی نہیں نازل ہوئے ہم نے اگر ابھی اپنی مغفرت نہیں کروائی تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا پھر اللہ رب العالمین کا یہ قول ہم ابھی یاد کریں ورنہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا کہ ذکر اللہ مال کی خواہش اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے ہمیں دور نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بڑا بد نصیب اور گھاٹے میں کون سا شخص ہوگا خسارے میں کون سا شخص ہوگا جس کو دنیا نے آخرت سے غافل کیا اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس کو رزق کی تلاش نے رزاق کی یاد سے غافل کیا ہو اس سے بڑا نصیب کون ہوگا جس کو دنیا کی طلب نے دنیا بنانے والے سے غافل کر دیا انفقو ممار خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے دیا ہے من قبل, ایاتی من قبل, ایاتی احدکم الموت قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے فیاقول تو پھر کہنے لگے کہ اے اللہ ذرا سی محلت دے دے لمحے بھر کی محلت دے دے أصدقى. میں سچ کر دکھاؤں گا صدقہ کروں گا تیری باتوں پر سچی دل، سچے دل سے عمل کروں گا تھوڑی سی مولت دے دے لمحہ مہلت دے دے میں بھی نیک بن جاؤں گا ہو نہیں سکتا ہے ایسا اللہ نے جب اپنا وعدہ بھیج دیا وقت مقرر کر دیا پھر کوئی نہیں چلے گا کچھ نہیں چلے گا میرے بھائی اور بزرگوں نہ موت کے آنے کا کوئی وقت ہوتا ہے نہ عمر ہوتی ہے نہ ہی کوئی اس کی خاص علامتیں ہیں کسی کو بھی کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے کوئی نطفہ ہونے سے پہلے ختم ہو سکتا ہے کوئی سو سال بھی جی کر تب مرے گا کوئی بیچ میں مرے گا کوئی دو سال بعد کوئی بیس سال بعد موت ہر کسی کو آنی ہے ان میں بہتر شخص وہ ہے جس نے حیات پائی اور حیات کو اپنی ہمیشہ کی حیات کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا اس چھوٹی سی زندگی کو اس لائق بنایا کہ اس کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار کر لیا یقیناً ہم اپنے فنا ہونے والے مستقبل کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والے مستقبل کو برباد نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے عمل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں سے لیں مگر وہ چیز جس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا میری اور دنیا کی کیا مثال ہے مجھے اور دنیا کیا دونوں میں کوئی معاملہ ہی نہیں بس میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے ایک آدمی سفر پر نکلا ہوا ہے تھک گیا سایہ لینے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا آرام ملا تھوڑا سا اٹھا پھر چلا گیا جتنی دیر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے آرام کیا اتنی دیر دنیا ہے پھر اس آرام میں کیا تکیہ لگانا اور کیا بستر لگانا پھر اس آرام میں کیا گھر بنانا اور کیا وہاں سے دل لگانا دنیا گزر ہے گزریے ٹھہرئے نہیں اس کو راستہ بنائیے منزل نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آنے والے دنوں میں اچھائیاں کریں تاکہ ہمارے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی ہو جائے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آنے والے لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کی یاد میں اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اللہ کی اطاعت میں گزارے آمین الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ